اور رضیم بسم اللہ رحنٰ رحیم کف یاد ذکر ربی کاب دُو ذ کربنی دا انخ قلبی واہن لازم وشتال راسو شیبہ ولم اکما کا ربی شکیہ سور مریم مکی صورت ہے صورت الفاتر کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول میں چوالیس نمبر ترتیب مصحف مصحفی میں انیس نمبر ہے القحف کے بعد لگی ہے سورت القحف کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط جب سور کہف میں مخلوق سیل میں غیب کی نفی ہوئی بی واقع تو اس صورت میں انبیاء اولیا اور ملائک کی عاجزی ذکر ہو رہی ہے یا صورت القحف نے آیت نمبر چار میں فرمایا تھا ویون زیر الدین اتخذ قال التخل والدہ تو یہاں اٹھائیس اٹھاسی نمبر آیت میں فرما رہے ہیں اور قال التخل وقال التخر مریم کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا وزدنا هم تو اس صورت میں آیت نمبر چھہتر وزی سور کہف کی آیت نمبر چونتیس میں فرمایا اناق سرو من کا مالم و آز و تو یہاں آیت نمبر ستتر میں وقال و لعو لعوت یا سور کہف کے آخر میں فرمایا تھا ان نما الہو کو میلا ہوں واحد تو اس صورت میں رد ان پر جو عیسیٰ علیہ السلام اور بیبی بی مریم کو الہ کہتے ہیں سورہ کاف میں عجز انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ذکر ہوا تو اس صورت میں عجز الملائکہ کا بیان ہے آیت نمبر چونسٹھ میں سورت الکہف میں موسا علیہ السلام اور حضر علیہ السلام کی عاجزی ذکر ہوئی تو اس صورت میں عجز المستفین دوسرے چنے ہوئے مخلوقات کی عاجزی ذکر ہو رہی ہے صورت القحف میں اصحاب کہف کا بیان اور قوم کے غلط عقیدے کی تردید تو اس سور مریم میں آیت نمبر بیالیس میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان ذکر ہو رہا ہے باپ اور قوم کے باطل عقیدے کی تردید ہو رہی ہے سور کہف میں اصحاب کہف کا بائیکارڈ ذکر ہوا قوم سے آیت نمبر سولہ میں تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا بائی ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر اڑتالیس میں صورت القاف میں فرمایا تھا آیت نمبر اڑتالیس میں لقد جی تمونہ کما خلق ناکم اول امرہ تو اس صورت میں بھی آیت نمبر اسی میں فرمایا ویاتینا فردا صورت کا دعویٰ بیان عجز المستفین کا چنی ہوئی مخلوق کی آجیزی صورت میں ذکر ہو رہی ہے صورت میں آیت نمبر اٹھاون اور آیت نمبر تریانوے میں صورت کا دعویٰ ہے اور توحید کا دعویٰ آیت نمبر پینسٹھ میں ہے صورت کے دو حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ پہلی ترسٹھ آیتیں اس میں زمینی مخلوق کی عاجزی بیان ہو رہی ہے انبیاء کرام کے واقعات چھ اور آیت نمبر چونسٹھ سے آخر تک دوسرا حصہ ہے اس میں آسمانی مخلوق کا ایجز بیان ہو رہا ہے مانی مخلوق کا عجز ذکر ہو رہا ہے جو کہ ملائک ہیں اور چھ زواجر ہیں پہلے حصے میں پہلے ایج المستفین کے سلسلے میں واقعہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کا آیت نمبر دو سے پھر آیت نمبر سولہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آیت نمبر اکتالیس سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر اکاون سے موسا علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر چون سے اسماعیل علیہ السلام کا اور چھپن سے ادریس علیہ السلام کا واقعہ عج المصطفین کے بیان کے سلسلے میں ان انبیاء کرام کے واقعات میں یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے ان کی عاجزی ذکر ہو رہی ہے دوسرا حصہ جو چونسٹھ آیت سے آخر تک تھا اس میں آسمانی مخلوق کی عاجزی اور چھ زواجر آیت نمبر چھیاسٹھ میں زجر بین کار الباس آیت نمبر تریہتر میں زجر بین بحب دنیا آیت نمبر ستر میں زجر اس کو جو اللہ کے دربار میں بڑائی کا سبب مال کو مانتا اور جانتا ہے آیت نمبر اکاسی میں زجر بشرک آیت نمبر تریاسی میں بھی زجر بشرک اور آیت نمبر اٹھاسی میں بھی زر بشرک خلاصہ آیت نمبر پینسٹھ میں پینسٹھ نمبر آیت میں سورت کا خلاصہ رب السماوات والارض وما بے نہ ہوما فابد ہو تعلم عبادتی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت یا سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے زکری علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کے بیان پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بیان پر تفصیلن اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو باپ کے ساتھ گفتگو کی تھی آیت نمبر اکتالیس سے تفصیلا سورت اتخاذ الولد کی قباہت ذکر کر رہی ہے آیت نمبر اٹھاسی میں تقاد السماوات السماواترن ہو وطن تخلجرحمانی ولادا صورت ممتاز ہے ملائکہ کی حالت کے ذکر پر آیت نمبر چونسٹھ میں کافا یا آئین سعود حروف مقطعات ہے اللہ ان حروف کے معنی کو خوب جانتا ہے لیکن بعض علماء نے فرمایا کاف لخلقی خلقی کاف ان لی خلقی ہی ہا دن لی ہی یا سے یدو ہو فوقائی آئین سے علیم ببریتی بریتی سے صادق فی وادی ہی کاف اللہ کافی ہے اپنی مخلوق کے لیے ہا ہاد لعبادی اپنی بندوں کو راہ دکھلانے والا ہے یا ید ہو فوقۂ دہم يد اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے مخلوق کے ہاتھ کے اوپر ہے عین عاليم بريتى اللہ جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو سواد سادى فی وادى اللہ سچا ہے اپنے وعدے میں یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما <سلام> سے منقول ہے فرماتے ہیں القاف من کریم و کبیرن ولاؤ من ہادن ولیاء من رحیم والعین من علیم وعظیم والصاد من سعدمن صادقین کاف کریم اور کبیر سے ہے اللہ کریم بھی ہے کبیر بھی ہے ہا ہا دن راہ دکھلانے والا ہے یا رحیم سے لی گئی ہے یا اور آئین علیم اور عظیم سے لیا گیا ہے صاد من صادق اسی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے قیلا ہوا اس مصورا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ سورت کا نام ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ قیلہ ابن عباس کا قول نہیں تھا یہ اس سورت کا نام ہے کافا یا آئین سعد اب ابن عباس کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوا اسم من اسما اللہ تعالی یہ نام ہے اللہ کے ناموں میں سے تو وہ نام کیسے ہیں کاف سے کریم اور کبیر ہا سے حادی یا سے رحیم عین سے علی معظیم اور ساتھ سے صادق قطادہ فرماتیا ہوا اسم من اسمائل قرآنی یہ نام ہے قرآن کے ناموں میں سے اور کسی نے کہا ہوا اسم اللہ اعظم اللہ کا نام ہے جو بڑا اعظم ہے بڑی شان والا ہے یا کافا صاد اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی اور مطالب کو ذکر رحمت ربی کا ابدوز کر احادہ ذکر رحمت ربی کا یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا اعضا مبتدا مقدر ہے معذوف ہے یہ ذکر و رحمت ربی کا خبر ہے یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا آبدہ جو رحمت کی تھی رب نے اپنے بندے پر زکریہ علیہ السلاط و السلام رحمت و کا یعنی دعا کا قبول کرنا اللہ کی رحمت ہے اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا لیکن اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے رحمتن جیسے اپنے بندے زکری کی دعا کو قبول فرمایا ربا ان خفیہ جبکہ آجیزی کی ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا ان خفیہ آجزی چپکے چپکے خفیا یعنی خالصن بحر العلوم میں سمرقندی دوسری جلسفہ صفہ 367 پہ فرماتے خالصن اخلاص کی ندا اور فریاد تھی ندا ان خفیہ ندا دل کی گہرائی سے پکار خفین منہ پر اس کے الفاظ چپکے چپکے آئے اظہار اس کا دل کی گہرائی کی آواز کا اظہار منہ پر خفیئن چپکے, چپکے ہوا یعنی منہ پر آنے کے وقت دعا کی صفت اخفا تھی تفسیر ماجدی میں میلی کافی ہی دلیل على ان الاخفاء افضل من الجہری اس آیت میں دلیل ہے کہ اخفاء جہر سے افضل ہے اور ابن جزئی بھی ترسیل میں لکھتے ہیں لے اخفاء اخفا اقرب اخلاصی و اب من ریائی کیونکہ اخفاء اخلاص کے بہت قریب ہے اور ریا سے بہت بعید ہے ابعد ہے کرتبی نے سر بقرہ کی تفصیر میں سالب عبد عبداللہ تستری سے یہ قول نقل کیا ہے شروع تو دعائے دعا کی سات شرائط ہے اتر ایک شرط عاجزی ہے دوسری ولخوف تیسری ور چوتھی ول ولمداوا پانچویں چھٹی ولعموم اور ساتویں واقل الحلالی یہ شرائط ہیں دعا کی زنادا ربہ ہُو ندا ان خفیہ جبکہ عاجزی کی ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو عاجزی چپ کے چپ کے شوکانی نے فت القدیر سے نقد القدیر میں شوقانی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیے دعوتین دعوت تعدل سبعین فی چپکے چپکے ایک مرتبہ دعا کرنا تیز تیز جہرن ستر دعاؤں کے برابر ہے ستر بیان عدد یا بیان کثرت دونوں معنی در منصور نے سیوت در منصور میں جلال الدین سیدتی نے لکھا ان اللہ یوحب صوت الخیتی والقلب النقیتی اللہ رب العزت چپکے چپ کے آواز کو پسند فرماتا ہے اور صاف دل کو پسند فرماتا ہے کرتبی نے بھی لکھا ہے ہا دل آیا نس و نالا ظال دلیل ہے اس بات کی کہ دعا میں اخفا ہونی چاہیے لن سبحان اسنا دلی کا ذکریہ علیہ السلاۃ اللہ رب العزت نے اسی صفت پہ صفت اور تعریف ذکر کی ہے ذکریہ علیہ السلاۃ و السلام کی ازنا دا رب ندا ان خفیہ جبکہ عاجزی کی فریاد کیا فریاد کی حضرت ذکری علیہ السلام نے اپنے رب سے ندا ان خفیہ آجزی چپ کے چپکے قال ربینی وحن آزمو منی تو فرمایا زکری علیہ سلام نے میرے رب یقینا پرانی ہو گئی ہیں ہڈیاں میری وشتا الر راس شیبہ اور شغلا نکل گیا میرے سر سے بڑا پے کا ولم اکمبر شکی او نہیں ہوں میں تیری پکار میں میرے رب نا امید شقی بدبخت نا امید نہیں ہوں تاوانی اور نقصانی نہیں ہوں تیری پکار میں میرے رب اپنا ایجز اور اللہ کی قدرت ذکر کر رہے ہیں اللہ کی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں یہ اپنا عجز اور اللہ کی قدرت دعا میں وسیلہ بنانا یہ وسیلہ شرعی ہے کرتبی نے ابن جزئی نے تسیل میں اور خطیب صاحب نے سراج المنیر میں ایک اور بات بھی ذکر کیے فتح و بی احسانی سانی ہلقدیمی اللہ کی ہاں اللہ کے احسان قدیم کو وسیلہ پیش کیا احسان قدیم کیا تھا اللہ نے زندگی دی بڑھاپے تک پہنچایا تو علم اکم بھی دعائی کر بھی شکیہ نہیں ہوں میں تیری پکار میں میرے رب نا امید اور بدبخت المواریا تمرا تھی آ اور یقیناً میں ڈرتا ہوں وارثوں سے خفت الموالیہ میو ورائی مرے باد میو ورائی باد موتی کیوں ڈرتا ہوں آئیوں ضعی الدینہ کہ یہ لوگ دین کو ضائع کر دیں گے میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے میری موت کے بعد وہ ڈر کس بات کا تعین ضعی الدینہ وکانت عمراتی عاقرہ اور ہے میری بیوی بانج آخر بچے لانے کے قابل نہیں ہے بچہ جننے کے قابل نہیں ہے یہ امراتی میری بیوی بنت ابن قبیل اس کا نام تھا بنت فاقوزہ بن قبیل ابن قبیل یہ فاقوزہ کی بیٹی تھی فاقوزہ قبیل کا بیٹا تھا یہ زکری علیہ السلام کی بیوی تھی فہبلی من لدن کا تو بخش دے مجھے اپنی طرف سے فہبلی بخش دے مجھے اپنی طرف سے ایک وارث ولی وارث یری سنی و یریس من آل یاقوب جو میراث میں لے لے مجھے اور میراث میں لے لے آل یعقوب کو انبیاء کا وارث انبیاء کا کام کرنے والا اللہ کا دین پہنچانے والا بخاری شریف میں حدیث نہنما شرل امبیا نو رسوما ترک نا ہُو صدا کا ہم انبیاء کے کی جماعت ہمارا میراث ہماری میراث مال و دولت نہیں ہوا کرتے ما ترک نہ ہُو کا تم جو ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے فعن المبیا لَمْ رسو درہم وَلَا دینار ان نما ور رسول علما کرام میراث میں پیسے ٹکے نہیں چھوڑتے درہم دینار نہیں چھوڑتے انبیاء کی میراث دین ہوا کرتی ہے فَمَنْ اخاضہ ہُو اخاذہ وَافِرٍ جس نے اس دین کو حاصل کر دیا اور اس میرا سے امبیا کو حاصل کر دیا تو اس نے بہت وافر حصہ حاصل کر لیا اس زمانے میں نبی کا وارث نبی ہی بنا کرتا تھا اب ختم نبوت کی برکت سے وارث نبی عالم ہوا کرتا ہے تو وہاں انبیاء کا سلسلہ ابھی بن نہیں ہوا تھا تو اس لیے نبی نبی بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ سے اب انبیاء کا سلسلہ بن ہو چکا ہے تو اب وارث نبی کا عالم ہوگا حق ہپرس ربانی وجال رب رضیا اور ٹھہرا دے اس کو اللہ میرے رب رضین پسند جو تجھے پسند ہو یا زکریہ اے زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی نام اس کا ہوگا یحییٰ یحییٰ کیوں؟ ابن عباس فرماتے لِأَنَّهُ تَعَلَىٰ اَحْيَا بِهِ عُقْرَ اُمِّهِ عَقْرَ اُمِّهِ اس لیے کہ اللہ رب العزت علیہ سلام کے ذریعے اپنی ماں کا رحم تازہ اور زندہ کرے گا تو یا کیونکہ بیوی تو آخر تھی نا تویا بھی آقر امی ہی قطعہ فرماتے ہیں علی اللہ تالحیہ کلبہ بل ایمانی وطاطی قرطبی نے گیارہویں جل صفاسی پہ یہ قول ذکر کیے ہیں ابن عادل نے الباب میں تیرہویں جل سفا ستارہ پہ ذکر کیے ہیں قطع فرماتے ہیں اللہ نے اس کا دل زندہ کیا تھا ایمان اور طاعت کے نور سے تیسرا قول وکیل علی اندینہ احبیلی ان ذکری علیہ السلام صلی الدین نیشا پوری نے چوتھی جلسفہ چار سو اکہتر پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے ذریعے دین کو زندہ کیا جائے گا کیونکہ زکری علیہ السلام نے یاہیا سلام کو مانگا ہی لیے اجل دین تھا دین کے لیے مانگا تھا تو یا اور دیکھیں وجالح رب رضیہ نبی علیہ السلط نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ دعا مانگی تھی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی انس خادمہو فقال اللهم اکثر ماله وولده وبارك له فيما اعطیتہ اے اللہ انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے اور اس کو جو تو دیتا ہے اس میں برکت بھی ڈال دے تو اتنی اولاد تھی انس کی کہ زندگی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تقریباً سو کے قریب اولاد ان کی فوت بھی ہوئی تھی اور ایک دفعہ سارے حج کے لیے آئے تھے تو سارا مطاف انس اور کی اولاد سے بھرا ہوا تھا اتنے اتنے تھے اولاد اور اتنے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے اور نواسیاں اور اس کے بھی آگے بہت کثیر العیال تھے انس کو نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی او ذکریہ یقینا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یعنی نامی بیٹے کی لمنا جال قبل و سمیہ کے نہیں ٹھہرایا ہم نے اس, سے اس کے لیے اس سے پہلے ہم پانچ نام ہیں جو اللہ نے ہی رکھے ہیں انبیاء کرام کے ایک نبی علیہ السلام کا نام اسم احمد دوسرا یحیہ علیہ السلات کا نام تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کا نام اسم المسیحی سب نمریا چوتھا اسحاق علیہ السلام کا نام اور یعقوب علیہ السلام کا نام پانچواں صحاق ویسحق یاقوب تو یہ پانچ نام ہیں انبیاء کرام کے جو اللہ نے خود رکھے ہیں اللہ نے خود رکھے ہیں اس میں سے ایک نام یا قبل سمیا نی ٹھہرایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے ہم نام یا سمیا ہم مسل اس کی طرح صفات والا رب یقون غلام فرمایا ذکری علیہ السلام نے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا وکھانت عمراتی آقیرہ اور ہے میری بیوی بانج وقد بلغت من الكبر بری یا اور یقینا میں تو پہنچا ہوں بڑا پہ کی انتہا کو آئی یا خشک لکڑی کو کہتے خشک لکڑی کی طرف بوڑھا ہو چکا ہوں اس کو کہتے ہیں کلام کو طول دینا محبت کی وجہ سے کیونکہ شک نہیں تھا انا یقون غلام کیوں اگر شک ہوتا تو پھر یہ کیوں فرماتے تھے شکی شک نہیں تھا اللہ کی قدرتوں میں بلکہ یہ کلام کو لمبا کرنا طول دینا محبت کی وجہ سے